تو ایک تو یہ کہ اگر علماء نے لکھا ہے کہ ایک اور تجویز دی ہے اور بڑی کام کی تجویز ہے کہ جس آدمی کا ذریعہ آمدن ٹھیک نہ ہو وہ کسی سودی بینک میں سودی کام کرتا ہے یا وہ کسی انشورنس کمپنی میں ملازمت کام سے چھٹی لے لے ایک مہینے کی اس مہینے میں خرچ کے لیے اپنی تنخواہ کی بجائے کہیں سے ایک مہینے کا قرضہ لے لیں کسی ایک مہینے کا خرچہ کسی کا تیس ہزار روپے مثال کے طور پر مہینے کا تو تیس ہزار روپئے کسی سے قرضہ لے لے اور ایک مہینہ کام بھی نہ کیونکہ وہ کام بھی ناجائز ہے جو اسی کی آمدن حرام ہوتی ہے جس کا کام بھی حرام ہوتا ہے وہ کام اصل میں حرام ہوتا ہے تو اس کی آمدن بھی حرام ہوتی ہے تو اس کام کو بھی رمضان میں نہ کرے سود کا کام کرتا ہے رمضان میں نہ کرے چھٹی کر اس ایک مہینے میں چھٹی کر کے اور قرضہ لے کر یہ مہینہ پورا مہینہ میاں بیوی اور بچے سارے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں حلال ذریعہ نصیب فرما دے اس پورے رمضان کو اس دعا کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ رمضان کے بعد اللہ پاک اس کو حلال روزگار بھی فراہم کریں گے اور جتنا حرام آج تک کمایا ہے اس کو پھر اللہ کے رستے کے اندر صدقہ کرنے کی اور اس سے اپنی جان چھڑانے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے اس کی مثالیں موجود بہت لوگ موجود ہیں میں لاہور گیا تھا مجھے ایک صاحب ملے کسی نے ملایا وہ صاحب ایک بہت مشہور انٹرنیشنل بینک کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے نام سے اس کے سوئزرلینڈ کے کنٹری ہیڈ تھے سوئٹزرلینڈ آپ کو پتہ ہے بینکوں کی دنیا کا سب سے بڑا ہب ہے اس کے وہ کنٹری ہیڈ تھے اور اللہ تعالی نے ان کو توبہ کی توفیق تتا فرمائی آ, سودی کام سے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ توبہ کی بلکہ خدا جانے کتنے ایک آدمی کنٹری ہیڈ بنتا ہے تو خدا جانے کتنے سال کی ملازمت ہوتی ہے اپنی پوری مدت ملازمت کی تنخواہوں کا حساب کیا اور وہ سارا کا سارا صدقہ کی اور اب وہ چاول کا کاروبار کرتے ہیں لاہور کے اندر اور بڑے عجیب تبلیغی جوابات سے تعلق ہے ان کا کہتے ہیں میں آٹھ گھنٹے مسجد کو دیتا ہوں پکے ٹھک چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میرے آٹھ گھنٹے مسجد کے صرف چار گھنٹے کاروبار کرتا ہوں چار گھنٹے کاروبار کو دیتا ہوں اور اس چار گھنٹے کے کاروبار کے اندر اللہ پاک نے اس کو کروڑوں روپے دیے ہر مہینے کروڑوں روپئے کما اپنے سارے پیسے اس نے ادا کر دیے کہتے ہیں کہ میں, میں نے کہا مجھے کہنے لگا کہ اس نے صاحب آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے زیرو کیپٹل سے کاروبار شروع کیا کیونکہ میں بینکر تھا تو میرے تعلقات تو تھے کھاتے پیتے لوگوں سے یہ جو جو جو جو ذرا سینئر بینکر ہوتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ ہوتا ہے ایک انہیں سے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں انہیں سے تعلقات بھی ہوتے تو کہتے ہیں کہ میں جب میں نے جب بینکنگ چھوڑ دی اور میں بالکل گھر بیٹھ گیا اور میں نے میری کہتے ہیں میری تو ایکسپرٹیز میری لائن ہی یہ تھی اگر وہ ایک نوکری میں چھوڑوں دوسری نوکری مجھے بینک میں ملنی تھی اور میرے پاس بے نہیں تھا تو جب میں نے چھوڑ دی اور میں نے عہد کر لیا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا حرام نوکری نہیں کروں گا اور یہ بھی طے کر لیا کہ جتنے پیسے آج تک لیے ہیں تنخواہ کی شکل میں وہ بھی لوٹاؤں گا وہ بھی صدقہ کروں گا اس صدقے کا ثواب نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا جس حرام مال کو انسان استعمال کر چکا ہو اس کا اس مقدار کو صدقہ کرنا ہوتا ہے بغیر ثواب کی نیت کے اس میں کیا ثواب ہوگا وہ تو آپ نے ذمہ چھڑا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لیکن چونکہ میں لاہور کے اندر ان لوگوں کو جانتا تھا تو جب میں نے چھوڑ دی بینکنگ لوگوں کو پتہ چلا کہ سوئٹزرلینڈ کا کنٹری ہیڈ تھا گھر بیٹھ گیا استعفیٰ دے کر تو اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں کے اندر میرے لیے ہمدردی پیدا کر دی ہر ایک کا دل میرے اوپر دکھنے لگ گیا تو مجھے زیرو کیپٹل کے اوپر صرف اپنی پی آر کی بنیاد پہ اپنے تعلقات کی بنیاد پر مجھے مارکیٹ سے چاول ملا بڑی مقدار میں کنٹینروں کے کنٹینر مل گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے بعد میں دینا وہ میں نے سارے ایکسپورٹ کر دیے اور جب وہاں سے مجھے پیسہ آیا وہ میں نے اپنے ان لوگوں کو واپس کر دیا جن سے قرضہ لیا تھا کہ میرا کاروبار اس طرح چلا تو اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے متبادل بندوبست فرماتے ہیں اور ایسا بندوبست فرماتے ہیں کہ پہلے سے اب وہ آپ سوچیں کہ آج میں اس کو جو دیکھتا ہوں ماشاء تو میں کہتا ہوں کہ وہ بینکنگ کی دنیا سے اگر اس کو سو سال کی بھی زندگی ملتی نوکری کرتا تو اتنا اس کو نہ ملتا حرام جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال عطا فرما دیا حلال ذرائع سے تو خواتین کو یہ چاہیے کہ اپنی شوہروں کی آمدن کی نگرانی بھی کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اس بات کے اوپر اگر کوئی حرام آ رہا ہے تو یہ سوچیں کہ جن بچوں کے منہ کے اندر حرام جا رہا ہے کل یہ اولاد آپ کے لیے مصیبت بنے گی کل یہ اولاد آپ کے لیے آزمائش بنے گی حرام کھلا کر جس اولاد کو آپ پالیں گے اس اولاد وہ اولاد آپ کی